ہاں نہیں نہیں اس کو عدت تو منسوخ ہے چونکہ قرآن مجید سے عدت تو اس کو پوری گزارنی ہوگی واقعی اگر وہ اتنی مجبور ہے کہ جیسے سودا وغیرہ اگر بازار سے نہ لائے تو بھوک بھوکوں مر جائے گی تو اتنی دیر کے لیے نکل جائے اس کے علاوہ تو عام اس کو نوکری یا ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر اپنے جو اعزا ہیں کچھ ہیں وہ اس کی مدد کریں اور اس سے اس کو روکیں عوام میں ایک بہت غلط بات یہ بھی مشہور ہو گئی اور کئی جگہ میں نے دیکھا لوگوں نے پوچھا میت کہتے ہیں صاحب وہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے نا تو عورت جو ہے وہ چالیس قدم میت کے ساتھ چلے تو عدت ختم ہو جاتی پتہ نہیں کہاں سے فارمولہ لائے تو اس کو تو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے چار مہینے دس دن گزارنے ہوں گے چاند کی تاریخ اور اس کے بعد میں اگر وہ حاملہ ہے وضاح حمل اس کی عدت فرض کیجئے کہ اس کے شوہر کے مرنے کے ایک ہی دن کے بعد اس کے یہاں بیٹا تولد ہو جاتا وہ آزاد ہو گئی عدت ختم ہو گئی ورنہ اگر ابھی حمل ٹھہرا اور شوہر کا انتقال ہو گیا پورے نو مہینے اس کی عدت ہوگی جب تک کہ وضاح حمل نہ ہو اس وقت تک اس کی عدت ہوگی